آل عمران آیت ایک سو ستاون کتیل تم فی لَمَغْفِرَةٌ تم اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ خم يَجْمَعُونَ اے مسلمانو کافروں اور منافقوں کی طرح یہ نہ کہا کرو کہ فلاں شخص اگر جہاد میں نہ جاتا تو نہ مرتا جہاد میں قتل ہونا اور مرنا تو مغفرت کا سبب ہے اور یہ ان چیزوں سے بہت بہتر اور بہت افضل ہے جو زندہ لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں ترجمہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت اس چیز سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں جہاد میں شہادت یا موت یہ اسباب مغفرت میں سے ہے